حاجی را بغیر افزل نے مطلق تھے قد اتفاق تے چارے تار افضل نفارزی کی دعا بار تانو رامال تذار کی روجہ وچ تفین سب دعا گانے کے نے وقت ہی رہ گیا اب اس کو برابر گرمی کو اس نای طالب افضل دے فارچ پار دی دعا گانو تانو ر سکارتا اب کر جو کراہیت اقرار نہ کیں کہ دنیا میں یہ نعت کو مراد چاہتا ہوں کہ یہ خطرہ اما حضر حسن نقصان پاسکار اگر کا اب چرے موتی کو نہ بیس دا مگرن سین اور جمهور مفسر دا آف دار کے افطار دا اب سند احت کراہیت لگئی پدی بارے روایت کی ترتیب راگل باب اسو میں علی حکم ذکر نہ تو وجہ اختلاف امام بخاری شب فاس شد باب اسو میں نبوار حکم دا سو دار ٹھیک شکوم ن شراب رات نبی السلام افضل افطار نے اتباع ملد فکر تا سا. باب من اس کے بعد تربیت تقبیر تقبیر تفصیل جواب تربیت تقبیر دوال جائز دی صاحبوں کی دوال قول معلومی کی دا چھتا پھیند نبیر السلام شاند صاحبوں دانے دے چھو قارد نبیر السلام نہیں کرے نیدری دے دی دی دی ہوئی کی اخلاف داگنا اندار دلیل دے دے دے کہ نبیر السلام پہلے دے گر کا دنسیس نشت دی ساہر اس مالک سنہ انہو سالہ محمد وعی بکر تو کونس وقت دانا سرزنہ ہونا دا دوال روانو ذین ینا نا عین دو وقت ظاللون دو وقت میں نا دا دا نا عرفات کف کونتم لہ تاریخ ذوالحجہ کف کونتم تسمعون فیھا من تاس وقت کو پدیورت کی ذوالرض دارفیدہ جنبیلہ سلام سلام وقالو کنے ھل منا الموتہ و ھل من النار نو ھل نہ یھل منا المهل تلبیہ ذمغنا تلبیہ و ان کی محل احلال رفع صوت من تلبیہ ذمغنا یت تلبیہ فلا یون کرو آلے ہی مغروم و وجہود والا کیجئے فلا یون کرو آلے ہی نبیر صاحب انکارنے کے لئے یا لائن کناہ دے, کنا دے فاغمان رچائیں انکارنوں کے لئے وَيُکَبِّرُوا مُکَبِّرُوا تَقبیر بوا تَقبیر گونی چاہ تنبیر ہے ذا سنچی ذن خلق طولم اللہ کی طبیر ذن طولم ذن ای خلق بات تنبیرات نور بات تنبیرات کو بے باپن چی تنبیرات کو ناغیب تنبیر شلوکلا احیاناً احیاناً مانا دارا ثابت ہے وہ خوب تھا مقام وقوقت پرد دارے کے بانے ارواح ار دوختوارے اتحجیرو بر رواح جو مارفا اینا دوختوارے پتکسر آرفا اتحجیرو رضا رفی بانے ان دیکھ رواسی کرکی ان سنت دادا دا. قطب عبد الملک اینا الحجاج جو دیکھ کلی عبد الملک حجاج چلے امیری موسم کر دورے او پتہ کالبانی عبدالعی رضی بین قطر شیعہ الدلازہ اللہ خالفہ ابن عمر کے شہادی حجات خلق ہو عبد الملک سے معلوم ہوتا حمان کی کیڑب کی خلاف خبر خلیف ہو گیا حواغی ورزاقی نبی ابو حقوقات اور شاہ عبداللہ <سؤال> ابن عمر رضی اللہ <سؤال> خود مجبری دو جنہ داغنہ دفوس کہا اللہ خالف ابن عمر وید کر عبدالملک حجاج تا خلاف منہ خدا عبداللہ ابن عمر وحج کی انداغت تا بیدار بوسیگی و جائے ابن یوم عرفارہ عبداللہ ابن عمر سالم بی زور سراغ ورسون رضا عرف سیمانی حین ظالت شمس چکل زوازنر لاغر تصاہ اندس رادق اواز یو کفزور او پانی پوపాద پردو د حجاج کې سرادت د خیمه لږ کم تیر تا پیر پردو والشي کم مالک سان د سرادت معنا فهمه کيده سينه ده سرادت هغه پردو چې چا ته د خیمه ني اکثر بادشاہان به خند تغيير خیمه دا پردو شافي دي आवाज یو کاينه سرادت الحجاج توقاد پردو د خیمه ل حجاج کې فقرده عليهم الحفظ و راوت حجاج د پر خیمه نه افروا عليه مرحبا نمازت باغمان صدر او رنگانگ پاس مارتا ارا کرتا مقصد جامل بی سنت ہاجی خیر جبام کلرہ حاجی تا کارنام اندا تھا دینت لو کارپان ذنی ہ تا توفیض اعلی رسی نشان صبر کرتا ہوں تا سر برابر اپ اپ توفیض اعلی رسی ثم اپ پرویہ فیل فل اعوذ من لیکن تصاری کو مجبرین وجنا ہم تو کے جی خلاف رہنے کے ذلک شان صبر اتا ہوں تا سر برابر اپ ثم اخر فل حال بال اعوذ منظرین اگر مرکب نہ کوشش انتظار ہو تو کوشش محمد ابن مردان کی ذات اپنا مرکب نہ حتا خرج الحجاج و کے تو خود با خبر کے شخص مقام حا کام کے جواب نہ اعتفاق مقام الحاجت تعلیم اور ام من فضل بنت ثابت سلاتان کے خلاف تھاحرام تو سرم نوات نہ اور بے خبر ہے جمع بیقو جمع, جمع, جمع, جمع, جمع, جمع بڑک کے موقع ان حسراد منظورا تاجی نکوبرا گئے آ... تو پیوارہ فقار عبداللہ عبداللہ نے انا کذا کا نا گاؤں یا گاؤں نے بنا ضروری ولا کے دل کی سنن کی یا فہم ان لسنن کی یہ فارسی لذیغ غرت امراتن کی حرت لہذت توج سنن اتباع سنت نافق پر تار غافل ظالم ان جاؤں بین نظر صلیبی اسان کہیں ہرتے میں ترس جمع کوئی نہیں کوئی وارث تبعون فی دارِ جلالت النبوۃ و تابعین کوئی بلی فرق جی جو میں رحمہ اللہ مگر بو سنت نبی علیہ السلام کنے میکن اور باب خالد القضاوی پیار ہے بندہ ودیاتہ نہ کلم نہ سنا تھا مالک مالک لوگوں کو لوگوں کو کرے جان سے بچنا چاہیے اون بھر سے خدمت والی یہ کید اور تلواروں کا مقامی حکومت باپ تلوار قو کے موقف تھا موقف دے پیتا حدیث کہانی جس سابقہ کمرات کو دو طریقوں کو ذکر دو کرو یود عبداللہ بن سو پروات با نے بن عبداللہ بن مسلما خوبن درے مت طریقہ دسنا وے تے دوسرے کو سراو پدنے مت طریقہ دسنا وے تے جس سابقہ کروات تے کم دے مالک دے قواد ابن ابن شہاب نے خود پد دوسرے پد دو کریو اغم مناسب دے دے اسرا نوویں ذکر نکا لیکن نی اورید وان خلاف یہ غیر معادل ظاہر کے یا کے چلے بورے بھی دے دادو گت فارسی دے so مادری زبان تے غریب شو اتفاقا مال مذاج د خلن خطری دی کنا کلا گرا داد کی طالبان ہن ادب کہ پخلا جی وی اولاد دی پخسور و لیکن اماदरी زبان دے فارسی زبان والا اماदरी زبان تے غریب شو دی وجہنا پر زیاد اذن ہم راو اصل دار یوز داد او فیاد باب ایذن حاضر حدیث او ایذن بازار زبان فارسی لف ما ہم بہ ہم راو دو وجہ د غلطی د ودا د نالین ادلا